صبح کے وقت جانا گی اللہ, اللہ کی راہ میں شام کے وقت جانا اللہ کی راہ دنیا دنیا دنیا میں جو کچھ دنیا میں ہے حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لطن فی سبھی للہ ایک صبح اللہ کی راہ میں جہاد میں جانا او روحتن فتن یا شام کو جہاد میں جانا خیرو الدنیا بہتر ہے دنیا سے مافیہ جو کچھ دنیا میں ہے ایک صبح کو جہاد میں جانا فی شبیر اللہ, اللہ کی راہ میں او روحتن یا ایک شام جانا اللہ کی راہ میں دنیا و مافیا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ایسے بہتر ہے یعنی دنیا سے اور جو کچھ اس کے اندر مار زر متا سب کچھ ہے سب کچھ سے جہاد کے بڑے فضائر ہیں جہاد جہاد لیکن اس کا نام الٹ کر دیا ہے جہاد ایک بہت اہم فریضہ ہے اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے مما تو مرا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کے بارے میں کوئی خیال گزرا تو مات عالم نفاق وہ نفاق کی علامت پر مرا وہ شخص منافق مرا کہ جس نے پوری زندگی میں نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کے بارے میں اس کے دل میں جذبہ رہا وہ مناسب مرا کبھی اور جو جہاد کا بالکل انکار کرتے ہیں وہ کافر ہے کافر احادیث متواترہ سے قرآن مزید کی آیات سے ثابت ہے جو جہاد کا انکار کر دے لہٰذا وہ قان مریض کی آیات کا انکار کرتے ہیں احادیث کا انکار کرتا ہے اس لیے وہ کافر ٹھہرے گا تو یہ اسی جہاد کے بارے میں کہ لغن وطن ایک صبح لگا دینا اللہ کی راہ میں ایک شاملہ لڑائی کر دینا ذرا جھٹکا لگا دینا کی دنیا اور بہتر ہے اللہ ایک صبح لگانا جہاد میں ایک صبح جہاد میں جانا اور ایک شام کئی دنیا دنیا ہو معافی اور جو پوری دنیا میں ایسے بہتر ہے ہے دنیا سے میں ایک شام اللہ کی ر میں لگانا اللہ کی ر سے ایک یہ جہاد کے لیے ہے لیکن اسے سے کر کے جو کہہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو علم کی طلب کے لیے نکلے وہ بھی افضلیت ہے اس کے لیے جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں گیا تھا اس کے لیے بھی یہ فضیلت اس کا بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اسی طرح جو اللہ کی راہ میں یعنی تبلیغ میں نکلتا ہے دوسروں کو سکھانے کے لیے اور کو سیکھنے کے لیے وہ بھی اللہ کی راہ ہے یقیناً وہ بھی اس کا مدلول رہے گا کہ اس پر بھی اس کی دلالت ہوگی ابھی امیز حدیث کے لفظ میں ہے یا فو مانا سمجھنا سمجھدار فقیر کہتے ہیں عالم کو جو علم فقہ کا جاننے والا ہو سمجھدار ہو یہ سارے معنے فقیق ہیں لیکن فقیق دو حصد ہیں کیا مطلب ہے فقی ایک وہ شخص کہ جو براہ راست قرآن اور حدیث سے مسائل کا استعمال کر سکتا ہو مجتہد جو خود قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے اور احادیث سے مسائل کا استعمال کر سکتا ہو اس کو سمجھ سکتا ہو کہ اس میں کیا مسائل بیان ہوئے ایک نمبر ایک یہ فقیر دوسرا یہ کہ بڑا حال جو علوم کا ماہر ہو اس کو بھی کہتے ہیں فقیر یاد رکھئے ایک رکھیے مستحد سے یہ کبھی پھر میں پوچھوں گا پھر بھول نہیں جانا فقیر کا مصدح کیا ہے نمبر ایک دو مصداح مستحد جو براہ راست قرآن اور احدیث سے مسائل کا استعمال کر سکے نمبر دو بڑا عالم کون بڑا عالم جو کیا ہو کئی سارے علوم کا ماہر اس کے بارے میں فرمایا کہ فقیر ہوں واحد ہوں واحد ایک فقیر اشدان زیادہ سخت ہوتا ہے شیطان پر میں ایک طرف ہزار شیفی، ایک طرف ایک خوش اور ایک فقیر یہ شیطان کے لیے برابر ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے یہ ایک شیطان پر کیا مطلب ہے حبیث فقی ہوں واحد ایک فقیر اشدی گانے شیطان پر زیادہ سخت ہے من الف عابد ہزار, الف کہتے ہیں ہزار کو عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا حیس میں آیا ہے کہ ایک فقی ہزار سے زیادہ سکتے شیطان, کا شیطان کے لیے ایک طرف ایک ہزار عابدوں کا جو عالم نہ ہو بلکہ صرف اور صرف عبادت کرنے والے ہوں عبادت گزار ہوں ان کو گمراہ کرنا ان کو بہکانا बहकाना ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ایک فقیر کو راہ راست سے ہٹانا یہ کیا ہے شیطان کے لیے مشکل ہے دو میرے معنی بتائیں گے جی ایک مستاہد جو براہ راست قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث سے مسائل نکال سکے مسائل کا استعمال کر سکے اور نمبر دو بڑا عالم بس تو ایک فقیر زیادہ سخت ہے شیطان پر ہزار عابدوں سے یعنی ایک طرف ہزار عابدوں کو ورگلانا ان کو راہ راست سے ہٹانا یہ شیطان کے لیے زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ ایک طرف ایک فقیر ہو اس کو گمراہ کرنا اور راہ راست سے ہٹانا شیطان کے لیے مشکل ہے سمجھ میں آئے مشتہد کیا مان فقیر کیا مانا करता جو اشتہار کرتے ہیں نا وہ فکر کرتا ہے قرآن مجید کی آیات میں یا احادیث میں اور فکر کر کے جو براہ راست خود مسائل نکال سکتا ہو وہ جو کہ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے اور دوسرا وہ کہ جو بڑا عالم ہو یعنی فقہ کو سمجھنے والا ہو کیوں؟ ہوا کہ ایک ہزار عابد ایک طرف اور ایک فقیق ایک طرف صوفی بیچارے کا کیا ہے اگر کھڑا ہوا نفلیں پڑ رہا تھا بیس رکھتے ہیں اگر نقل کی پڑھ لی شیطان نے آ کر کان میں آواز دے دی اوپر سے, فضا سے آواز آئی بس بہت پڑھ لی تم نے نمازیں بہت ہو گئی ہے اب تم بہت کامل بن چکے ہو اور تمہارا سب کچھ معاف کیا گیا ہے لہذا آج کے بعد تمہیں نمازیں بھی معاف ہیں صوفی صاحب جب یہ سنیں گے تو ان کی نماز نہیں رہے گی وہ کہیں گے کہ بس میں کیا ہو گیا پیران پیر ہو گیا مجھے سب کچھ معاف ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر عالم کو ایسی آواز آئے گی تو وہ کیا کہے گا شیطان مردور لائن لانت اللہ علیہ لانت اللہ آئی مظاہر وقارت کاماز فرض ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے آپ کو فرمادیا آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اب آپ علیہ السلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو چیز دین میں تھی اس کو کوئی مئی کلال دین سے خارج نہیں کر سکتا اور جو چیز دین میں نہیں تھی اس کو کوئی ایڈ نہیں کر سکتا دین شامل اور مکمل ہو چکا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا نا خاطم النبی بادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کا رسول اللہ و خاتم خاطم النبی آپ نبیوں کے خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اب دین مکمل ہو چکا ہے لہذا صوفی صاحب کو دھوکا لگ سکتا ہے لیکن عالم کو فقیر کو دھوکہ نہیں لگ سکتا ہماری معلومات کے مطابق پنجاب کے بعض علاقوں میں بعض لوگ پیسے لے کر لوگوں کی نمازیں معاف کرتے ہیں اتنے پیسے دو اتنے ہفتے کی نمازیں معاف اتنے پیسے دو گے ایک مہینے کی نمازیں معاف کریں گے ذرا دیکھیں تو صحیح آؤ جی حالت کی انتہا تو یہ ہے صوفی کلا ٹھیک ہے یہ صوفی میں ویسے لفظ بول دیتا ہوں ورنہ صوفی ایک بہت بڑا مقام ہے تو فقیر اشد شیتان ایک فقیر شیتان پر ہزار آبدوں سے, سے, سے, سے جی ہاں وہ oh, خاتم النبیین سے یاد آیا کہ ایک خان صاحب کے پٹھان تو انہوں نے قرآن مجید کی تفصیل کے تقسیر کرتے ہوئے پوچھا لوگوں سے کہ قرآن کہاں سے شروع ہوا ابتدا کہاں سے ہے کہاں کے سو فاتحہ سے ہے اس سے پہلے پہلا لفظ کیا ہے بسم اللہ سے ہے سب سے پہلا لفظ باں ہے انہوں نے کہا قرآن مجید ختم کہاں پر ہوتا ہے پہ ختم ہوتے ہیں آخری لفظ کیا ہے سین ہے کا دیکھو دیکھو بڑا دیو نکتا ہے قرآن کا پہلا لفظ ہے اور آخری لفظ سین ہے تو مطلب بس اب کچھ بھی اور نہیں آنا دین مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوی ختم ہو چکی ہے اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی ہے بس شروع ہوا بات ہے ختم ہوا سین پر مطلب کیا بس نہیں سمجھنا نہیں آئی سمجھنا یہ بڑا جی نقطہ ہے تو مطلب نہ کوئی اور کبھی آ سکتا ہے نہ کوئی جسمانی کتاب آ سکتی ہے یہ خان کا نقطہ مطلب ہے نا اس لیے فتیح واحد فقی النشت والے ایک فتی زیادہ سخت ہے شیطان پر ہزار عابدوں سے تو یہ مطلب ہے کہ سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ جو شیطانی چاروں سے واقف ہوتے ہیں عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ شاہدہ کس کس طریقے سے اور کن کن حربوں سے انسان کو بہکاتا ہے لیکن عابد جو ہوتا ہے جو صرف اور صرف عبادت کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فقیر عبادت نہیں کر رہا ہوتا مطلب پقی اور عابد کو جو الگ الگ رکھا ہے کہ ایک عابد جو صرف اور صرف بس عبادت کرتا ہے وہ عالم نہیں ہے اور دوسری طرف وہ جو عالم بھی ہے عبادت وہ بھی کرتا ہے لیکن عالم بھی ہے یہ ہر का मतलब کا مطلب یہ ہے کہ करने عبادت نہیں کرنے والا بلکہ ایک طرف پکی ہے وہ عبادت کر رہا ہے دوسری طرف है, जो सिर्फ ہے جو صرف اور صرف عبادت کر رہا ہے فرق یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ شیطان صرف اور صرف جو خالص عبد ہے عبادت کرنے والا اس کو تو بہ کا سکتا ہے لیکن جو عابد ہے لیکن ساتھ ساتھ پقیر بھی ہے اس کو جلدی سے بہ نہیں سکتا تو اس لیے آ, بات کریے صوفیوں کی تو آ, انسان کو اپنی صلاح کے حوالے سے ضرور تعلق رکھنا چاہیے کسی کے ساتھ جس طرح انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو پیڑ بھرنے کے لیے پینے کی چیز کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے اور تاکہ انسان گناہوں سے بچ جائے پانچ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں کی لت لگ جاتی ہے عادت لگ جاتی ہے وہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں تو جس طرح انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنا جسمانی طور پر علاج کرواتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جب انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جو گناہ نہیں چھوٹتے کیا عبادات کی طرف دل مائل نہیں ہوتا تو ان کا علاج روحانی ہے کہ انسان کیا کرے روحانی علاج کروائے اور کسی اللہ حوالے سے تعلق کو قائم کرے کسی اللہ حوالے سے تعلق کو قائم کرے ہی بات سمجھ لیکن خواتین کے لیے یاد رکھیے گا خواتین کو چاہیے کہ اپنے اصلاحی تعلق کسی ایسے اللہ والے سے قائم کریں جو اللہ والا بھی ہو اور بوڑھا بھی ہو جوانہ ہو فتنہ ہے فتنہ آج کل آپ کو جگہ جگہ پہ خلی خلافہ نظر آئیں گے ہر کسی کو دیکھو جی اس کے ہاں بھی مجمع ہوگا خواتین کا جس کو باہر کا کوئی بندہ سلام بھی نہیں کر رہا ہوگا اور اس کے تحت ہے نا ماشاءاللہ خواتین کی ایک بھیڑ ہوگی کہ جن کو اس نے بیگا اور وہ ان کا پیر سا تشریف لائیں اور جنگ ہوگا غلط بات ہے اپنی اسلام کروانی ہے تو اصلاح کی حد تک تعلق رہے اور پھر یہ کہ چونکہ مرد کے لیے عورت اتنا ہے اور عورت کے لیے مرد فتنا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورتیں ان اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں جو برے ہو چکے ہیں جس میں فتری کا اندیشہ کم ہے میری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں ہے پڑوں کی باتیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنا اصلاحی تعلق اگر قائم کرنا ہے تو کسی بڑھے اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ جس سے تعلق قائم رکھا ہے تو بس وہ اللہ کے لیے ہی تعلق ہو اور بکتی ضرورت ہی ہو بس فضول بات نہیں پیر صاحب سے آپ ان کے گھر کے حوالہ لیں پیر صاحب سے آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے آپ کھانے میں کیا پسند فرماتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کی بچے بھائی آپ اپنا کام کر آپ کو اپنے گناہوں سے بچنا ہے آپ نے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا ہے اللہ کے لیے تعلق رکھیں جتنی حد تک ضرورت ہے اتنی بات کریں اور ماشاءاللہ آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو خواتین کی پیر صاحب سے رابطے بھی ہوں گے اور پیر پیر صاحب کی گھر والی رابطے ہوں گے اور ان کے بچوں سے بھی رابطے ہوں گے اور نہ جانے کس کس سے پورے ان کے خاندان کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہوا صرف دو منٹ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رہے اللہ کے لیے تعلق ہو لیکن صرف اللہ کے لیے مسلح کے لیے مسلح کے لیے اپنی خصوریات نہیں ہونی چاہیے جس حد تک انسان کو ضرورت ہے بس اس حد تک رہے اس سے آگے نہ جائیں ضرور رکھیں اصلاح باطن ضرور کروائیں اپنے گناوں سے بچنے کا طریقہ انسان کو معلوم ہوتا ہے ان کا تجربہ ہوتا ہے اللہ والوں کو گناہ سے کیسے بچا جاتا ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں وہ طریقہ کار بتاتے ہیں کار گنا سے بچ جاتا ہے اس لیے کوشش یہ رہے کہ حتی آپ کوشش کریں کہ کسی برے اللہ والے کا انتخاب ہو خواتین کا پھر اس کے بعد وہ وقت ضرورت ان سے رابطہ جائے اپنا حال بتایا جائے اگر اذکار ہیں کوئی اس کے علاوہ کوئی مطالعہ بتائیں وہ اور اس کے علاوہ ہاں جی یہ بھی بات ہے ایک لمبا موضوع ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے پھر بھی بات کروں گا شوہر کے حوالے سے اور بہن بھائیوں کے حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے اگر کوئی بیٹی ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں اور اگر کوئی بیوی بی ہے تو اس اور اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں بغیر تفصیلی مضمون ہے ان شاء اللہ میں اس پہ کبھی بات کروں گا مجھے گزرا کہیں نکلنا بھی ہے چلے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر و عافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ